چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو ہندو ہندوستان کی کے آسماں کا جادو ہندو ہندوستان کا جادو اردو زبان کا جادو ہندوستان کا جادو سارے جہاں کا جادو آپ سب کے دل کی دھڑکنوں کا اندازہ مجھے ہے آواز دے رہا ہوں آواز و انداز کے جادوگر ہم سب کے حضر عزیز جناب ضیا محی الدین صاحب کا استقبال کے لیے کہ آپ سب لوگ اتنے عظیم فنکار کا استقبال کیجیے ضیا محی الدین اور صاحبات آج سے سو برس پہلے دلی سے میر ناصر علی ایک ذاتی رسالہ نکالتے تھے تو یہ قصہ جو میں آپ کو سناؤں گا یہ سنسکرت کی بہت مشہور کتاب پنچ تنتر سے ترجمہ کیا گیا ہے لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ترجمہ معلوم نہیں ہوتا اس کا عنوان ہے ذکر خوباں عورت کی خلقت ازرو تمصیل ہندی شاعروں نے عورت کی خلقت کا قصہ اس طرح لکھا ہے کہ آغاز آفرینش میں خلاقد عالم نے جب عورت کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سارا مسالہ مرد کے پیدا کرنے میں کام آ گیا عورت کے بنانے کے لیے عالم ایجاد میں کوئی چیز اعتبار کے لائق نہ رہی بڑے غور و تعمل کے بعد یہ تدبیر کار پردازان ازل کے ذہن میں آئی کہ چہرے کی شکل تو چاند سے لی جائے اور خم ابرو ہلال سے غنشا ناش گفتہ سے دہن اور برگ گل سے ہونٹ نرگ سے شہلا سے آنکھ صرف سے قد نسرین سے بدن اور کبک سے رفتار لے لی جائے شب تار سے بالوں کی سیاہی اور درازی شب ہجراں سے بالوں کی درازی لے لی جائے یاقوت سے ہونٹوں کی سرخی پتھر سے سنگ دلی اور طوطے کی آنکھ سے بے مروتی مانگ لیں ماتھے کی چمک کندن سے اور دانتوں کی دمک موتیوں سے لے لیں کل مینا سے آواز کی کھنک اور شم سوزاں سے آنسوؤں کی لڑی ضرورت کے وقت آریتن لے لو گردش روزگار سے مزاج کا تلّن لے لیا جائے گلے میں باہیں ڈال دینے کی ادا سرِ دست عشقِ پیچاں سے لے لو اور دیکھتے رہو کہ برگ گل پر جب قطر شبنم نسیم سحر سے جنبش میں آئے اس وقت اس کے دل کے دھڑکنے کی تصویر کھینچ لینا ہوئے جفا چرخے ستمگار گار سے اور کبھی بھولے بھٹکے کی رسم وفا چکوے چکوی سے مانگ لو کمر کی ضرورت نہیں کہ دہنے یار کی طرح نظر نہیں آتی زلف کو پریشان اور آئینہ رخسار کو درخشنا بنا دینا زبان کے لیے سوسن کی قلم قینچی سے کاٹ کر لگا دینا لڑکپن کی اٹکیلیاں بلی کے ان بچوں سے جو پنجوں میں ناخن چھپانا نکالنا سیکھ گئے ہوں لے لینا اور خود اپنے بچوں کی حفاظت میں جان پر کھیلنے کے تیور شیرنی سے لے لو اداؤں میں بلانے سے بھاگنا اور نہ ملیے تو خود ملنے کے بہانے ڈھونڈنا نگاہ سے بلانا اور زبان سے کوسنا منہ نہ لگانے پر گلے کا ہار بن جانا اور ناز برداری کی جائے تو لاپرواہی کی شکایتیں کرنا اور ایسی ہزار ناز و انداز کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھر دینا غرض ایسے ہی اجتماع زدین سے عالم ایجاد کے نسخہ نویسوں نے یہ ماجون مرکب یعنی عورت کو بنا کر مرد کے حوالے کر دیا <تصفح> کہتے ہیں کہ اس واقعے کے چند روز کے بعد انسان نے خدا سے شکایت کی کہ یہ تحفہ جو مجھے عطا ہوا ہے میرے لیے بلائے جان ہے اس کو واپس لے لیا جائے اس نے میری زندگی اجیرن کر دی اس کی زبان خدنگ نظر سے زیادہ تیز ہے یہ بلا کی طرح پیچھے پڑی رہتی ہے مجھے کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے نہیں دیتی اس کی مارے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا بے سب اب خفا رہتی ہے اس سے پیچھا چھوڑانا مشکل ہو گیا میری اس کی نہیں بنتی حکم ہوا کہ اگر تمہاری اس کی نہیں بنتی تو تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ دو چار دن ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت انسان پھر خالق کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار جب سے عورت چھٹی مجھے بڑی تکلیف ہے رات دن اسی کا خیال رہتا ہے گھر اجڑ گیا زندگی کا لطف جاتا رہا شب تار میں وہ چاند سا چہرہ رہ رہ کے یاد آتا ہے پریشانیوں میں زلف پریشان کا خیال جو بندھ جاتا ہے تو پہروں نیند اچٹ جاتی ہے ارشاد ہوا کہ عورت کو ہی خود چھوڑ گئے تھے نا تمہارا جی چاہے پھر لے جاؤ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن حضرت انسان پھر خدا کے پاس یہ عرض لے کر پہنچے کہ بندہ درگاہ کچھ عرض نہیں کر سکتا بور کے لڈو کا سا حال ہے کہ کھائے تو پچھتائے نہ کھائے تو پچھتائے لیکن میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ عورت سے اس قدر آرام نہیں جس قدر کی تکلیف ہے حضور اسے رکھ لیں فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس اہمق کو نکال دو اس سے کہہ دو کہ جس طرح مناسب جانے کرے اس پر انسان نے کہا حضور اس کے ساتھ تمام عمر کاٹنی مشکل ہے جواب ملا کہ اس کے بغیر بھی تمہیں جینا مشکل ہو گیا تھا اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بکنے دو کارخانہ عالم میں اور بہت ضروری کام ہے یہاں ایسی فرصت نہیں کہ کوئی بیکار کے جھگڑوں میں پڑے گا بچپن میں کندن لال سہگل صاحب کی زبانی ایک غزل جو وہ گاتے تھے ذوق کی لائی حیات آئے قزا لے چلی چلے ہماری شاعری اس طریقے سے پڑھی جاتی چونکہ اس میں اوقاف نہیں کوما سیمی کولن وغیرہ تو بعض دفعہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہلکا سا وقفہ کہاں چاہیے سو اس کو میں نے اچھے اچھوں کو لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے تو فیض صاحب کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوتا ہے ہم اصل میں سمجھتے یہ ہی ہیں کہ شاعری جب پڑھی جائے تو وہ چونکہ ایک الہامی چیز ہے اس لیے ایک ایک لفظ کو بھموڑ بھموڑ کر جب تک نہ چبا چبا کر واضح کیا جائے سو so, پھر کوئی آیا نہیں دل کوئی نہیں یہ نظم چھوٹی سی فیض صاحب کی ہے اس میں ایک ذرا سا اچمبھا ہے اور ذرا سی مایوسی پھر کوئی آیا دل نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خابیدہ چراغ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ گل کرو شمے بڑھادو میو مینا واغ اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا اپنی یادوں میں انصار ناصری صاحب نے اگلے وقتوں کے اپنے وقتوں کے کی ایک گانے بجانے کی محفل کا ذکر بھی کیا ہے اس کے کچھ ٹکڑے سناتا ہوں شام لال کا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور نشستوں کی ترتیب کچھ اس سلیقے کے ساتھ کی گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ گھر بنا ہی مجروں کے لیے ہے سارا گھر مہمانوں سے بھر گیا نوشابہ بھی آ گئیں ان کے ساتھ زندے بھی آ گئے اور اپنے اپنے مقام پر جا کر بیٹھ گئے نوشابہ دلی کی مشہور طوائفوں دونی چونّی کے خاندان سے تھیں شرفا کی محفلوں کے آداب قرینوں اور طور طریقوں سے بہت اچھی طرح واقف تھیں بڑے ٹھسے کی طوائف تھیں شاعرہ بھی تھیں حیا تخلص کرتی تھیں موسیقی پر انہوں نے چند چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لکھے تھے خود بہت اچھا گاتی تھیں رسیلی اور پاٹدار آواز تھی شکل و صورت بھی خاصی گرم گرم ڈیل ڈول بھی اچھا تھا پرانے جانے پہچانے ٹھکانوں سے ایک موجرے کے پانچ سو لیتی تھیں اور انعام اور اکرام الگ یوں ہزار سے کم میں کہیں نہیں جاتی تھیں ان موجروں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ اس میں مہمانوں یا کسی اور کو بیل دینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جو کچھ دینا ہوتا تھا صاحب خانہ خود ہی دیتے تھے لیجے وہ پشواس پہن گھنگرو باند کس بن کر تیار ہو گئی سازندوں نے ساز ملائے دو سارنگیاں ایک طبلہ ایک مزیر جانے والا ہوتا تھا بس کل یہی ساز ہوتے تھے لمبا چوڑا آرکیسٹرا نہ ہوتا اور نہ کورس کی دھما چوکڑی مائکروفون اور لاؤڈ اسپیکر کا نام بھی کوئی نہ جانتا تھا ہمیں بے چینی یہ کھائے جا رہی تھی کہ مجرا شروع کیوں نہیں ہو چکتا سارے مہمان تو آ چکے عورتیں بھی چلمن کے پیچھے بیٹھ چکی اب نو شابہ رنگ کی جھل جھل کرتی پشواس پہنے سولہ سنگھار سے آراستہ پرانی چال کے سبھی زیور جھومر گلو چمپا کلی نس ہاتھوں میں کڑے پہنچیاں چوہے دتیاں انگلیوں میں انگوٹھیاں انگوٹھے میں آرسی بڑی لمبی سی چوٹی چوٹی میں گوٹے کا ہڑوں والا نوباف پاؤں میں کچھ نہیں صرف گھونگھرو آدھی آدھی پنڈلیوں تک ستلی کی ڈوری سے بندے ہوئے چھم چھم کرتی بیچ سہن میں آکھڑی کھڑی ہوئی میں نے بھائی شاہد سے چپکے سے کہا یہ سلام کیوں نہیں کرتی بس تمیز معلوم ہوتی ہے بھائی شاہد نے کہا ابا اب تو آ رہے پھر سلام کرے گی وہی وہ سلام لیں گے میں نے کہا مگر پھر تو اجرا شروع ہو جائے گا وہ بولے سلام ہی کو تو مجرا کیسے ہیں <laughs> لیجیے ساری محفل ایک دم کھڑی ہو گئی ڈپٹی صاحب ماموں بشیر تشریف لے آئے صدر مجلس کو التظام دیر سے آنا پڑتا تھا تاکہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکے ہیں اب سازندے سازوں پر کمانے اور پروں پر انگلیاں رکھے مستعد کھڑے تھے نوشابہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی مامو بشیر نے گردن کا ہلکا سا اشارہ کیا وہ اتنا خفیف تھا کہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہو مگر نوشابہ نے فوراً بھانپ لیا ایک دم بجلی سی دوڑ گئی تبلے پر تھاپ پڑی مردنگ کی طرح کھلے ہاتھ سے فرودست بجنے لگا سارنگی پر درمیانی چال کی گت شروع ہو گئی مجیرے والا تبلے والوں کے ساتھ اپنی پیتل کی چھوٹی چھوٹی کٹوریوں پر ٹن ٹن کر کے تال دینے لگا نوشابہ نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر گت بھرنی شروع کی بازوں اور گردن کے ڈورے بھی پڑھنے لگے دیکھتے دیکھتے نوشابہ بھبھیری بن گئی طبلے اور مجیرے کی لئے بھی بڑھ کر دگنی ہو گئی اور اس بڑی ہوئی تال تال کے ساتھ خوبصورت خوبصورت پرن اڑنے لگے اور ان کے ہم اور مربوط ہو کر نوشابہ کی بوٹی بوٹی تھرکنے لگی بازو اور ہاتھ تیزی کے ساتھ ہلکے اور ہمائلیں بنا رہے تھے ایسے کہ ان پر نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی اور پاؤں تو دکھائی نہیں دیتے تھے دو دو قدموں کے چار چار اور آٹھ آٹھ کی گسیں بڑھتی گئیں فضا میں چاروں طرف گھنگھرو ہی گھنگرو بکھر گئے تھے معلوم ہوتا تھا کہ رقص و آہن کی مربوط لہریں ایک دل آویز ہچکولے کے ساتھ آٹھ آٹھ کی گسیں ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں دونوں ہاتھ جھرمٹ سا باندھ کر فضا میں کمریوں کی طرح اڑے نوشابہ نے جھوم جھوم کر گھمیری بھری پشواس کا گول دامن پوری وسط تک پھیل کر فضا میں ہلکے بناتا ہوا کمر کے برابر آ گیا تبلے والے نے ایک زناٹے کے ساتھ پرن باندھا جس کے تیئے پر سم تھا کر دھاگے ٹن ٹُن تیئے تیے گے تیئے دھن دھن کران دھا کران دھا سم آ گیا ساری محفل از خود رفتہ ہو کر جھوم اٹھی واہ واہ تحسین و مرتبہ کا جو شور بلند ہوا کہ سم کے ساتھ ہی نوشابہ صدر مجلس کے روبرو برو ہوئی سلام کر رہی تھی صدر مجلس نے واہ کہا نوشابہ پھر مڑیں پھر ایک گت بھرتی ہوئی لوٹ کر آئیں پھر سم کے ساتھ ایک اور سلام پھر اسی طرح ایک اور سلام اور تین سلام کیے پھر مڑ کر ناچتی ہوئی سازندوں تک گئی وہاں سے ذرا ترچی ہوئی دوسری گت بھرتی ہوئی دالان والے مہمانوں کی طرف رخ کر کے انہیں بھی اسی طرح یکے بعد دیگرے تین سلام کیے واہ با کی سدائیں بلند ہوئیں ہماری طرف سمجھدار صرف بھائی شاہد ہے وہ خاموش رہے صرف مسکرا دیئے مجھے مجھے اس سے پہلے سلام نہ کرنے کی جو خلش تھی وہ کافور ہو چکی تھی اب مجرا کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا معمولی سلام کچھ اور ہوتا ہے اور مجرے کا سلام کچھ اور واہ واہ کے نعروں کے درمیان نوشابہ بڑے انداز سے جچے تلے قدم رکھتی ڈپٹی صاحب کی طرف بڑھی اور اپنی چولی کے گلے میں ہاتھ ڈالا ایک خوش رنگ لفافہ نکالا جس میں وہ سہرہ لکھا ہوا بند تھا گانے سے پہلے نہیں نکالا تھا ورنہ دیکھ دیکھ کر پڑھنا خاصی بد مذاقی سمجھی جاتی ڈپٹی صاحب کی خدمت میں وہ لفافہ ان نے نظر کیا انہوں نے سلام کر کے لے لیا اور اپنی شیروانی کے جیب سے سو روپے کا نوٹ نکال کر نوشابہ کو انعام کے طور پر دیا اب جو نوشابہ نے یہ نوٹ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا وہاں سے گھمیری بھری ہے اور طبلے کے بولوں کے ساتھ چکر چکر کاٹتی ہوئی ساری محفل کو وہی ہاتھ رخص کے انداز میں پھیلا پھیلا کر دکھایا ہے وہ گویا اس عطیہ خاص پر اپنی شکر گزاری اور مسرت کا اظہار تھا اس کی کیفیت اور تاثر بیان کرنے کو الفاظ ساتھ نہیں دیتے وہ کچھ دیکھنے دکھانے کی چیز تھی لاکھ بیان کرنے پر بھی پوری طرح ادا نہیں کی جا سکتی میرا جی کی ایک نظم ہے سمندر کا بلاوا یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے کبھی ایک پل کو کبھی ایک عرصہ سدائیں سنی ہیں مگر یہ انوکھی صدا آ رہی ہے بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے نہ آئندہ شاید تھکے گا میرے پیارے بچے مجھے تم سے کتنی محبت ہے دیکھو اگر یوں کیا تو برا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی نہ ہوگا خدا یا خدا یا کبھی ایک سسکی کبھی ایک کیوری کبھی ایک تبسم مگر یہ سدائیں تو آتی رہی ہیں انہی سے حیات دو روزہ ابدھ سے ملی ہے مگر یہ انوکھی صدا جس پہ گہری تھکن چاہ رہی ہے یہ ہر ایک صدا کو مٹانے کی دھمکی دیے جا رہی ہے اب آنکھوں میں جنبش نہ چہرے پہ کوئی تبسم نہ تیوری فقط کان سنتے چلے جا رہے ہیں یہ گلستاں ہے ہوا لہلاتی ہے کلیاں چٹکتی ہیں اونچے مہکتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں کھل کھل کے مرجھا کے گرتے ہیں ایک فرش مخمل بناتے ہیں جس پر میری آرزو کی پریاں عجبان سے یوں رواں ہیں کہ جیسے گلستہ بھی ایک آئینہ ہے اسی آئینے میں ہر ایک شکل نکھری سمر کر مٹی اور مٹھی گئی پھر نہ ابری یہ پربت ہے خاموش ساکن کبھی کوئی چشمہ ابلتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اس کی چٹانوں کے اس پار کیا ہے مگر مجھ کو پربت کا دامن ہی کافی ہے دامن میں وادی ہے وادی میں ندی ہے ندی میں بہتی ہوئی ناؤ ہی آئینہ ہے اسی آئینے میں ہر ایک شکل نکھری مگر ایک پل میں جو مٹنے لگی ہے تو وہ پھر نہ ابھری یہ صحرا ہے پھیلا ہوا خشک بے برگ صحرا بگولے یہاں تند بھوتوں کا اکثر مجسم بنے ہیں مگر میں تو دور ایک پیڑوں کے جھرمٹ پہ اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہوں نہ اب کوئی صحرا نہ پربت نہ کوئی گلستان اب آنکھوں میں جنبش نہ چہرے پہ کوئی تبسم نہ تیوری فقط ایک انوکھی صدا کہہ رہی ہے کہ تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے نہ شاید تھکے گا تو پھر یہ ندا آئی ہے فقط میں تھکا ہوں بلاتے بلاتے نہ صحرا نہ پربت نہ کوئی گلستہ فقط اب سمندر بلاتا ہے مجھ کو کہ ہر شے سمندر سے آئی سمندر میں جا کر ملے گی حضور شکار بخاری صاحب کی سرگزش سے ایک ٹکڑا ادھر سے ادھر ہو گیا جب جارج پنجم کا انتقال ہوا تو آل ریڈیو کو حکم دیا گیا کہ بس تمام پروگرام بند کر دو صرف مغربی موسیقی کے ریکارڈ بجاؤ اور تمہارے لہجہ تمہارا لہجہ اس طرح کا ہو کہ جیسے تمہارا کوئی اپنا مر گیا ہے میں نے ایک کارندے کو اس بات میں مقرر کیا کہ سارا دن بغیر کچھ کہے مغربی موسیقی کے ریکارڈ بجاتا رہے اور آغا اشرف کو خبریں پڑھنے پر معمور کیا اس زمانے کے اسٹوڈیو میں ایک گھنڈی لگی ہوتی تھی اسے دائیں طرف گھماؤ تو اناؤنسر کی آواز سنائی دیتی تھی بائیں طرف گھماؤ تو موسیقی کے اسٹوڈیو کا پروگرام سنائی دینے لگتا آغا اشرف کو سخت کھانسی آ رہی تھی اسی حالت میں وہ بادشاہ سلامت کی علالت اور ان کی رحلت کا حال سنانے کے لیے مائیکروفون کے سامنے آن بیٹھے خبروں کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ حضور ملے کے معظم نے انتقال سے تقریباً پانچ منٹ پہلے فرمایا یہاں پہ ان کو کھانسی اٹھی جھٹ گنڈی بائیں طرف گھما دی موسیقی کے اسٹوڈیو کی آواز سنائی دینے لگی وہاں طبلہ نواز بابا ملنگ خان فرما رہے تھے یہ میری ہتھوڑی کون حرام زیادہ لے گیا ہے سو so, <laughs> پورا فقرہ یوں بنا کہ حضور ملک معظم نے انتقال سے تقریباً پانچ منٹ پہلے فرمایا یہ میری ہتھوڑی کون حرام زیادہ لے گیا ہے چلیے صاحب اب خدا دے اور بندہ لے غضب تو یہ ہوا کہ سرکار تو غذب ناک ہو کر استفسار کرے کہ یہ کیا حرکت ہے اور ہم کو بے اختیار ہنسی آ جائے خدا خدا کر کے لارڈ بلنگڈن نے معاملہ رفع دفع کرایا میرے دوست علم الدین صاحب کو اقبال سے والہانہ عقیدت تھی چنانچہ انہوں نے بمبئی میں یوم اقبال منانے کا انتظام کیا اس انتظام میں حکیم مرزا حیدر بیگ دہلوی صاحب کو بھی پیش پیش رکھا حکیم صاحب نے زندگی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی کی ہے کہ ایک نہ دو چار بیویوں کے خاوند ہیں ضعیف ہیں مگر کیا مجال کے خزاب کا استعمال چھٹے اگر چہرے کے رنگ کی سرخی میں ذرا فرق آ جائے تو ایسی دوا کھاتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے اور کالی خزاب دار داڑھی کے اوپر پچکے ہوئے گال تانبے کی طرح چمکتے نظر آئیں حکیم صاحب نے دہلوئی کا لفظ اپنے نام کے ساتھ محض اس لیے لگا رکھا ہے کہ ان کو دہلی سے محبت ہے ورنہ اچھے خاصے پنجابی ہیں اور ان کے اندازِ گفتگو اور لب و لہجہ سب کا سب سابق پنجاب کا ہے ایک مرتبہ حضرت جوش ملی آبادی میرے غریب خانے پر تشریف فرما تھے شام کا وقت تھا غروب آفتاب کا نظارہ سمندر کی لہریں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جوش صاحب ایسے کیف کے عالم میں شعر پڑھ رہے تھے کہ خود ان پر بھی کیفیت تاری تھی بس جوش اور میں میں اور جوش اور کیفیت میں ڈوبے ہوئے شعروں کی بارش کہ اتنے میں حکیم صاحب مرزا حیدر بیگ دہلوی تشریف لائے جوش صاحب کی طبیعت کا ذریعہ تغیانی پر ہو تو محفل میں زبان کھولتے ہوئے بڑے بڑوں کا زہرہ آب ہوتا ہے مگر حکیم صاحب پھر حکیم صاحب ہیں فرمایا جی جوش صاحب او جی میرا بھی ایک شعر سنیے ہیں جی یوں ملوم ہوتا ہے جیسے خاص ایسی اسی مجلس کے لیے میں نے لکھا ہے عرض کرتا ہوں ہیں جی بخاری صاحب عرض کرتا ہوں ہیں جی جوش صاحب عرض کرتا ہوں نگاہ قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے جی بخاری صاحب نگاہ قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے جوش صاحب ذرا سنیے نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے جو صاحب نے کہا یہ بندہ والد عبد الغفور ہوتا ہے ایک مرتبہ دہلی سے استاد بندو خان مرحوم بمبئی تشریف لائے میرے یہاں مقیم ہوئے استاد بندو خان کو افیم کا بہت شوق تھا اس کے بغیر رہنا سکتے تھے اور یہاں بمبئی میں یہ حالت اس چیز کی فروغ قانوناً بند تھی مگر ہمارے نوکر داس جو مدراس کا رہنے والا تھا اس نے کسی نہ کسی طرح اس کا بندوبست کر ہی دیا مجھے اس کی خبر صرف اس وقت ہوئی جب معلوم ہوا کہ استاد بندو خان کے افیم کا بل ادا کرنا پڑے گا ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ داس نے مجھے آ کر جگایا اور انگریزی میں کہا استاد بندو خان برا آدمی ویری بیڈ مین میں یہ سن کر گھبرایا کہ ہوا کیا داس بولا ان کے کمرے میں کوئی عورت ہے میں نے ان کی باتوں کی آواز سنی ہے میری سٹی گم ہو گئی بہت غصہ ہے استاد بندو خان کو بڑھاپے میں یہ کیا سوچی اپنے کمرے سے اٹھ کر میں استاد بندو خان کے کمرے کے قریب آ گیا کان لگا کر سنا استاد کہہ رہے تھے ارے سو جا یہاں میرے قریب آ کر سو جا سو جا لے بس سو جا خاموشی پھر آواز آئی ارے پھر نیچے کو سرک گئی یہاں یہاں اوپر آ یہاں سو جا مجھے ہنسی آ گئی میں نے دروازہ کھولا بتی جلائی استاد بندو خان محروم اپنی سارنگی کو گلے سے لگائے سو رہے تھے استاد بندو خان کے ساتھ والے کمرے میں مرزا یگانہ چنگیزی جو بہت پائے کے شاعر تھے وہ مقیم تھے وہ ہمیشہ سے میرے محسن تھے مرزا صاحب میں سبھی کچھ تھا مگر زود گوئی کا ملکہ نہ تھا ہفتوں بلکہ مہینوں میں ایک غزل کہتے تھے ایک ایک شعر کو کئی کئی دن تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہتے تھے ایک دن شام کو بندو خان مرزا صاحب اور ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے بندو خان نے مرزا صاحب سے پوچھا سارا سارا دن اور ساری ساری شام آپ کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں انہیں فرمایا شعر کہتا ہوں استاد بندو خان نے پوچھا دن میں کتنے شعر کہہ لیتے ہیں مزا یہ چنگیزی نے فرمایا کبھی کبھی ایک شعر میں کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں بندو خان بولے ریاض کی کمی معلوم ہوتی ہے فیض صاحب کی اکلازم نثار میں تری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور خود سگ آزاد بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے جو چند اہل جنو تیرے نام لیوا ہیں بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہیں سراصل تو ہم نے جانا ہے کہ اب شہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی غرض تصور شام و شہر میں جیتے ہیں گرفت سائے دیوار و در میں جیتے ہیں یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی اسی سبب سے فلک کا گلا نہیں کرتے تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے گراج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں گراج اوج پہ ہے تال رقیب تو کیا یہ چار دن کی کھدائی تو کوئی بات نہیں جو تجھ سے اہل عہد وفا استوار رکھتے ہیں علاج گردش لہل و نہار رکھتے ہیں چودری محمد زولوی صاحب کا ایک خط اپنی بیٹی ہیما بیگم کے نام میری جان دعا تمہارا محبت نامہ آیا خدا تم کو خوش رکھے اور تمہاری مرادیں پوری کرے جو پندو و تم کرتی ہو میرے دل میں بھی آتے ہیں مگر دل پر اللہ میاں قفل چڑھائے ہیں وہ کسی طرح نہیں کھولتے اگر وہ قفل کھل جائے تو پھر کیا کہنا اب نماز بھی زیادہ جی لگا کر پڑھتا ہوں اور دعا بھی بہت جی سے مانگتا ہوں اور اوقات میں بھی غور و فکر کر کے ایمان کے عقیدے دل میں مضبوط کرتا ہوں مگر صبح کے وقت جس کو حضوری کا وقت کہو اس وقت نماز کے بعد بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہوں کہ بار علا ایمان دے اللہ میاں فرماتے ہیں ہمارا کام ہے ایمان بخشنا مگر تم اپنے دل میں خود ڈھونڈو طلب تمہاری صادق ہے میں عرض کرتا ہوں میرے مالک میری تمنا اس کی روشنی سے سینا جگمگ جگمگ جگمگ کرنے لگے جی سے معلوم ہوتی ہے وہاں سے ارشاد ہوتا ہے ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے مگر غور کرو تم نے جوانی میں بہت سی عورتوں کو جانا ہے بھلا ایمان سے کہو اس بے تابی تڑپ شوق کا کچھ بھی شاعبہ ہماری تلاش میں پاتے ہو میں عرض کرتا ہوں جی نہیں اس طرح کی تڑپ بے چینی تو نہیں ایک دوسری طرح کی خواہش ضرور ہے وہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دل کا حال تم سے بہتر سمجھتے ہیں یہ خواہش جو تم محسوس کرتے ہو تو یہ ہماری محبت کی وجہ سے نہیں ہے بوڑھے ہو گئے ہو عورت منہ نہیں لگاتی طاقت جواب دے رہی ہے موت کھڑی گھور رہی ہے اس طرح اس کے خیالات دل میں پاتے ہو میں کہتا ہوں عرض کرتا ہوں بار علاحہ اب تیرے سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے واقعی تیری خواہش نہیں, مجبوریوں سے ہوگی مگر ہے تو جوانی میں نہ صحیح بڑھاپے میں صحیح مگر اب تو ہے اس کا خیال فرما کر رحم کر اور دے دے دولت ایمان جواب ملتا ہے ہاں ہاں چلے چلو میں عرض کرتا ہوں میرے رب میں تو اس سے زیادہ کی آس لگائے بیٹھا تھا تو رحیم ہے کریم ہے غفار ہے تیرا کیا نقصان ہے اگر اس سے زیادہ دے دے میرے قلب کو تسکین ہو جائے حکم ہوتا ہے زیادہ بک بک مت کرو کہتو تو دیا چلے چلو اور کچھ نہیں جھوٹ س تمہاری عبودیت تو مضبوط ہوتی جائے گی مگر مانتے ہی نہیں کفل کھولو قفل کھولو کی رٹ لگا دی ہے ابے ہم تیرے رگ پٹھے سے واقف ہیں بہ روپیہ جھالیا دنیا بھر کا آیا ہے وہاں سے ہوا باندھنے میں عرض کرتا ہوں کہ اب حضور مالک ہیں جو جی چاہیں کہیں چھوٹا ہوں بڑی بات حضرت ابراہیم نے یہی کر دیا کہا تھا کہ قائل تو تو نے کر دیا مگر دل کو تسکین نہیں ہوئی وہ بڑے آدمی تھے تیرے مقرب تھے ان کو کچھ نہیں کہا ہمارے اوپر خفا ہوتے ہیں اور پھر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں آخر کہاں جائیں کس سے عرض حال کریں ساڑھے تین برس کا تھا کہ آپ نے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا کہیے ہاں اس کے بعد بیوقوف چانے والی ماں نے لاڈ پیار کی انتہا کر دی اگر میں نے کسی کو مارنا چاہا تو اس نے ازار بند سے چورنی کھول کر اس کو دی اور کہنے لگی میرا بچہ یتیم ہے یہ لو چون لو اس کو مار لینے دو اس کا جی چھوٹا نہ کرو گھر میں دادا رہتے تھے وہ والد کے قصے سنایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ نے یہ کیا وہ کیا میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی بڑے ہوں گے تو یہی کریں گے اس کے بعد ہم اسکول بھیج دیا گئے وہاں سب طرح کے خیالات دل میں ڈالے گئے جب جوانی قریب آئی تو تو نے ہی خیالات میں آزادی دی خود رائے قائم کرنے کی ہمت بخشی ہربرٹ اسپینسر مل کے خیالات دل میں جمنے لگے کفر و احاد کی بنا پڑ گئی جس طرح سے تو نے خسرہ مقرر کیا ہے کہ سب کو نکلے اسی طرح سے شروع جوانی میں تیرے ہی حکم سے خیالات میں آزادی آ جاتی ہے جیسے بعضوں کو اسی خسرے سے سینے کی بیماری ہو جاتی ہے جو جان لے کر جاتی ہے اسی طرح شروع جوانی کے خیالات بھی ایسے ہیں کہ بعضوں پر ان کا اثر نہیں ہوتا اور بعض بیچارے چارے ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جن کو خیالات کی دق ہو جاتی ہے جیسے دکھ کو دور کرنے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اسی طرح ان خیالات کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے خوش قسمت بچ جاتے ہیں اب اس میں ہمارا کیا بس تھا اور کون بس ہے حضور جان بخشی ہو تو ایک بات عرض کروں عاطف کی آواز آئی کہو, کہو کہو کہے جاؤ ہم سنتے ہیں بڑی منطقی ہو خوب زبان چلتی ہے گھبراؤ نہیں میں اسی طرح سدے میں پڑا رہتا ہوں حکم ہوتا ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر تم اپنے دل کی بھڑاس نکال لو کہو میں کہتا ہوں بار تیرے مذہب کی تعلیم دینے والے کہا کرتے تھے کہ بس خدا میں یقین رکھو ہم یقین کے معنی معنی تو سمجھتے نہیں تھے مگر سن لیتے تھے اسی دن ایک امریکن کی کتاب میں نکلا کہ ٹو بیلیو ان گاڈ از ٹو ڈیزائر ہز ایگزسٹینس اینڈ واٹ از مور ٹو ایکٹ ایز اف لائف ایگزٹیڈ لے بھلا حضور ہی فرمائیں ایک طرف تو منطق نے عقل کو باولہ کر رکھا ہے دوسرے مولوی بے ایمان دنیا بھر کے خرافات بچپن سے دماغ میں ڈالتے آ رہے ہیں ٹھوس رہے ہیں اگر آپ کے بندے گڑبڑا جائیں تو کیا تعجب ہے آطف نے کہا سنو محمد علی تم یوں ہی چلے چلو ہم اپنا قاعدہ تمہارے لیے بدلیں گے تو نہیں مگر اتنا جان رکھو کہ ہم قار بھی ہیں جبار بھی ہیں رحیم و کریم بھی ہم جانتے ہیں کہ تم کو ابھی تک اپنی بک بک سے نہیں ہوئی مگر تمہارا بکنا بالکل تہذیل حاصل ہے کیونکہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں مگر تمہارے اوپر ہم مشیت کے راز اپنے کھولنا نہیں چاہتے بس اٹھو سدھے سے اپنا کام رکھو رحما تیاہما پیاری دنیاوی مصائب جو میں نے بیان کیے ہیں ممکن ہے ان میں کچھ مبالغہ ہو مگر ہیں اور بہت شدید ہیں تمہاری پیٹھ کا درد بھی بے چین کیے ہے کوئی اچھا خیال آتا ہی نہیں لیکن میں ہر بات کے لیے تیار ہوں اپنی موت سب سے زیادہ سخت ہے جب میں اس پر بھی راضی ہو گیا ہوں تو پھر کچھ اور کہنے کی حاجت نہیں میں اسی طرح زندہ ہوں ہنستا بھی ہوں مضامین بھی لکھتا ہوں برج بھی کھیلتا ہوں میرے نانحال والے سخت بات کہنے کے عادی تھے یہ ورثہ مجھ کو بھی ملا ہے مگر میں طبیعت کو روکتا نہیں اپنی مثال لے لو تمہارا خط آتا ہے اس سے مالی مصائب کم نہیں ہوتے میدے کی تکلیفیں ویسی ہی رہتی ہیں مگر زرعی سی خوشی ہو جاتی ہے جیسے کسی کو پھانسی کا حکم ہو چکا ہو اور جیل کے احاطے میں کہیں کاملی پھول ہو بس کال کو اٹھڑی سے نہ درخت دکھائی دیتا ہو نہ پھول مگر اس کی خوشبو کم بخش قیدی کے نعت تک آ جائے اور ایک لمحے تک جی خوش ہو جائے بس تم لوگوں کے خطوں سے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے تمہارا دل چاہے خط بھیجو چی چاہے نہ بھیجو بندہ محمد علی راشد صاحب کی ایک نظم اظہار اور رسائی مو قلم ساز گلے تازہ چھرکتے پاؤں بات کرنے کے بہانے ہیں بہت آدمی کس سے اگر بات کرے بات جب ہیلا تقریب ملاقات نہ ہو اور رسائی کے ہمیشہ سے ہے کوتا کمند بات کی غائت غایات نہ ہو ایک ذرہ کفِ خاکستر کا شرر جستا کے مانند کبھی کسی انجانی تمنا کی خلش سے مسرور اپنے سینے کے دہکتے ہوئے تنور تن کی لاؤ سے مجبور ایک ذرہ کے ہمیشہ سے ہے خود سے محجور کبھی نارنگ صدا بن کے جھلک اٹھتا ہے آب و رنگ و خط و محراب کا پیوند کبھی اور بنتا ہے معنی کا خداوند کبھی وہ خداوند جو پابستۂ آنات نہ ہو اسی ایک ذرے کی تابانی سے کانپ اٹھتے ہیں کسی سوئے ہوئے رقاص کے دست و پا میں میں ہو سال کے نیلے گرداب اسی ایک ذرے کی حیرانی سے شعر بن جاتے ہیں ایک کوزا گرے پیر کے خواب اسی ایک ذرہ علافانی سے خشتے بے مایہ کو ملتا ہے دوام بام و در کو وہ شہر وہ شہر جس کی کبھی رات نہ ہو آدمی کس سے مگر بات کرے مو قلم ساز گلے تازہ تھرکتے پاؤں آدمی سوچتا رہ جاتا ہے اس قدر بار کہاں کس کے لیے کیسے اٹھاؤں اور پھر کس کے لیے بات کروں مشتاق میں یوسفی صاحب کا مضمون ہے دھیرج گنج کا مشاعرہ اس قصباتی مشاعرے میں جو دھیرج گنج کا آخری یادگار مشاعرہ ہوا اٹھارہ بیرونی شعروں کے علاوہ تینتیس مقامی اور مضافاتی شعرا شرکت کے لیے بلائے گئے یا بن بلائے آئے باہر سے آنے والوں میں کچھ تو ایسے تھے جو اس لالچ میں آئے تھے کہ نقل معاوضہ نہ سہی گاؤں ہے کچھ نہیں سبزیاں فصل کے میوے پانچ چھ مرغیوں کا جھابا تو منظمین شاعر مشاعرہ ضرور ساتھ کر دیں گے حکیم احسان اللہ تسلیم مول گنج کی توائفوں کے طبیب خاص تو تھے ہی گانے کے لیے انہیں فرمائشی غزلیں بھی لکھ کر دیتے تھے سبحان اللہ ہو <تصفح> سکتا ہے آپ کی محبوبہ دل نواز کا ہو تو بےقرار ہو رہی ہوں تو آپ حکیم احسان اللہ تسلیم مول گنج کی توائفوں کے طبیب خاص تو تھے ہی گانے کے لیے انہیں فرمایشی غزلیں لکھ کر دے دیتے تھے کسی توائف کے پیر بھاری ہوتے تو اس کے لیے بطور خاص بہت چھوٹی بہر میں رواں غزل کہتے تاکہ ٹھیکہ اور ٹھمکا نہ لگانا پڑے مشارہ گاہ میں ایک ہڑبونگ مچی تھی خلاف توقع تخمینہ گرد و نوا کے دہات سے لوگ جوخ در جوک آئے دریا اور پانی کم پڑ گیا سننے میں آیا کہ مول مجن کے مخالفوں نے یہ اسغلہ چھوڑا ہے کہ محفل کے اختتام پر لڈوؤں اور کھجوروں کا تبرک اور مرغیوں کی مہلک بیماری رانی کھیت کی دوا کی پوڑیاں تقسیم ہوں گی ایک دیہاتی اپنی دس بارہ بیمار مرغیاں جھابے میں ڈال کے لے کے آیا تھا کہ صبح تک بچنے کی آس نہ تھے ایک کاشکار اپنی جوان بھینس کو نہلا دہلا کر دھلا کر بڑی امیدوں سے ہمراہ لایا تھا اس کے کٹے ہی کٹے ہوتے تھے مادہ بچہ نہیں ہوتا تھا اسے کسی نے اطلاع دی تھی کہ شاعروں کے میلے میں طوائفوں والے حکیم احسان اللہ تسلیم آنے والے ہیں حکیم احسان اللہ تسلیم رنگین مزاج روسا کا بھی علاج کرتے تھے فقط قارورہ دیکھ کر رئیس کا نام بتا دیتے تھے اور رئیس کی نفس پہ انگلی رکھتے ہی نشاندہی کر دیتے کہ مرض کے جراثیم کس کوٹھے کے آوردہ پروردہ ہیں یہ <تصفح> سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کسی طباعت کے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو رونا پیٹنا مت جاتا ہے حکیم تسلیم کے پاس خاندانی بیاس کا ایک ایسا مجرب نسخہ تھا کہ شرطیہ لڑکی پیدا ہوتی تھی یہ سفوف اس رات کے راجا یا تماشبین خصوصی کو چپکے سے پان میں ڈال کر کھلایا جاتا تھا نسخے کے تیر بہدف ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانپور میں کسی کی ذاتی بیوی کے ہاں بھی لڑکی پیدا ہوتی تو میاں کے سر ہو جاتی کہ ہو نہ ہو تم وہیں سے پان کھا کر آئے تھے سامعین کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے اس سے قبل مشاعرہ اور شاعر نہیں دیکھے تھے رات کے بارہ کا عمل ہوگا چار سو سامعین کا توتی بول رہا تھا ہوٹنگ کا یہ عالم تھا کہ کان پڑی گالی سنائی نہیں دے رہی تھی قادر بارہ بنکوی کے تو مسئلے پر ہی سامعین نے تمبو سر پہ اٹھا لیا وہ غریب عاجز آ کر کہنے لگا حضرات سنیے تو شعر پڑا ہے گالی تو نہیں دی مشاعرے کے شور و شغب سے سہم کر گاؤں کی سرت پر گیدڑوں تک نے بولنا بند کر دیا تھا ایک صاحب چاندنی پر گھٹنوں کے بل چلتے صدر مشاعرہ تک پہنچے انہیں درخواست کی کہ میں ایک غریب غریب و دیار آدمی ہوں مجھے بھی کلام ناقص سنانے کی اجازت دی جائے ایک آواز آئی ناقص صاحب کا کلام سنوائیے انہیں اجازت مل گئی جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر حاضرین کو دائیں بائیں اور سامنے گھوم کر تین دفعہ آداب کیا ان کی کریم رنگ کی ٹسر کی اچکن اتنی لمبی تھی کہ وشوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے نیچے پاجامہ پہن رکھا ہے یا نہیں اپنی نشست سے انہوں نے بیاض اٹھائی اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک خاص وجہ سے غیر طرحی غزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں مگر بے وجہ بتانا نہیں چاہتا اس پر حاضرین نے شور مچا وجہ بتاؤ وجہ بتاؤ نہیں تو بدھو گھر کو جاؤ وجہ بتاؤ اصرار بڑھا تو غیر طرح غزل پڑھنے کی یہ وجہ بتائی کہ جو مصرعۂ طرح دیا گیا ہے اس میں سختہ پڑتا ہے ثبوت میں انہوں نے تختی کر کے دکھا دی کہ مرض بروز نے فرض باندھا گیا تھا اس شاعر و متریز نے اپنا تخلص ساغر جالونوی بتایا دو ہنڈوں کا تیل پندرہ منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا کچھ ہنڈوں میں وقت پر ہوا نہیں بھری تھی وہ پھس کر کے بجھ گئے ساگر جالونوی کے اعتراض کے بعد کسی شرارتی نے باقی مادہ ہنڈوں کو جھڑ جڑا دیا ان کے مینٹل جھڑتے ہی اندھیرا ہو گیا ایسا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ کو شاعر سجائی نہیں دے رہا تھا چنانچہ بے قصور سامعین پٹ رہے تھے اتنے میں کسی نے سزا لگائی بھائیو بھائیو اچو بچو بھاگو رنڈیوں والے حکیم صاحب کی بھینس کی رسی توڑا کر اڑ گئی یہ <laughs> سنتے ہی گھمسان کی بھگدڑ پڑی اندھیری رات میں کالی بھینس تو کسی کو دکھلائی نہیں دی لیکن لاٹھیوں سے مسلح مگر دہشت زدہ دہاتی سامعین نے ایک دوسرے کو بھینس سمجھ کر خوب دھنائی کی لیکن یہ آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ چرانے والوں نے ایسے گھپ اندھیرے میں تمام نئے جوتے کیسے شناخت کر لیے اور جوتوں پر ہی موقوف نہیں ہر وہ چیز جو چرائی جا سکتی تھی چرا لی گئی ساغر جالونوی کی دگنے سائز کی اچکن جس کے نیچے کرتا یا بنیان نہیں تھا ایک جازم تمام چاندیاں یتیم خانے کا سیاہ پرچم صدر ان کا مخملی گاؤ تکیا ایک پٹواری کے گلے میں لٹکی ہوئی چاندی کا خلال خواجہ قمر الدین کی جیب میں پڑے ہوئے آٹھ روپے اور عطر میں بسا ہوا ریشمی رومال اور پڑوسی کی بیوی کے نام محتا خط حد یہ کہ کوئی گستاخ ان کی ٹانگوں سے پیوس چوڑی دار پاجامے کا ریشمی اظار بند ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر لے گئے جس کا جس چیز پر ہاتھ پڑا اسے اٹھا کے اتار کے نوچ کے پھاڑ کے اکھاڑ کے لے گیا فقط ایک چیز ایسی تھی جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا شاعر حضرات جہاں جہاں اپنی بیازیں جس جگہ چھوڑ کر بھاگے تھے وہ دوسرے دن تک وہیں پڑی رہیں باہر سے آئے ہوئے دیہاتیوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی مشاعرے کے اختتامیہ آداب میں داخل ہے مار پیٹ اور لوٹ کھسوٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بعد کو بہت دن تک ہر آئے گئے سے بڑے اشتیاق سے پوچھتے رہے اب دوسرا مشاعرہ کب ہوگا راشد صاحب کی ایک انوکھی نظم ہم جسم درپیش ہمیں چشم و لب و گوش کے پیرائے رہے ہیں کل رات جو ہم چاند میں اس سبزے پہ ان سائیوں میں غزلائے رہے ہیں کس آس میں کجلائے رہے ہیں اس میں کو جو ہم جسموں کو محبوس ہے آزاد کریں کیسے ہم آزاد کریں کون کرے ہم ہم جسم ہم جسم کے کل رات اسی چاند میں اس سبزے پہ انسائیوں پہ خود اپنے کو دہرائے رہے ہیں کچھ روشنیاں کرتی رہیں ہم سے وہ سرگوشیاں جو حرف سے یا سوت سے آزاد ہیں کہہ سکتی ہیں جو کتنی زبانوں میں وہی بات ہر ایک بات صدا جسم جسے سننے کو گوشائے رہے ہیں ہم جسم بھی کل رات کے ایک لمحے کو دل بن کے اسی بات سے پھر سینوں کو گرمائے رہے ہیں اس میں کو ہم آزاد کریں رنگ کی خوشبوؤں کی اس ذات کو دل بن کے جسے ہم بھی ہر ایک رات عزیز رہے ہیں یا اپنے توہمات کی زنجیروں میں الجھائے رہے ہیں اس ذات کو جس ذات کے ہم سائے رہے ہیں ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا ایک مضمون ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا عورت اس لیے شادی کرتی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے ایک بندہ مل جائے اور مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ تعریف کیے بغیر عورت مل جائے ویسے گھر کو جنت بنانے کے لیے شادی ضروری ہے میرا ایک دوست کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے م... م... میرے خیال میں تو کمارا احمق ہوتا ہے لیکن میرا دوست کہتا ہے کہ کمارا احمق ہوتا ہے مگر اسے اپنے احمق ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے دیکھا جائے تو شادی کا اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ صرف اسی صورت میں انسان خدا بن سکتا ہے اسے شاید مجازی خدا کہتے ہیں اس لیے کہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح سنتا تو سب ہے بلکہ ہر وقت سنتا ہے لیکن بولتا نہیں پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہر عورت شادی کرے مگر کوئی مرد شادی نہ کرے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہر مرد کو بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہیے میرے دوست کے خیال میں شادی نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کیونکہ آپ جس عورت سے بھی کہیں گے کہ میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے <تصفح> پھر بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا محکمہ آثار قدیمہ کے ملازمین کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جوں جوں چیز پرانی ہوتی جاتی ہے اس میں ان کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دنیا کے ان خوش نصیب خاوندوں میں سے ایک ہوں گے جن کی یہاں سانس نہیں ہوتی ورنہ جب تک سانس تب تک سانس پھر آپ کو بیوی کا حکم مانتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی کیونکہ حکم ہے کہ بڑوں کی حکم و نہ کرو لڑکے بالے جب جوانی میں بے قابو ہو جاتے ہیں تو بڑے بوڑھوں کے پاس ان کا یہی علاج رہ جاتا ہے کہ ان کی شادی کر دیں گویا ہمارے یہاں شادی علاج جوانی ہے دنیا کی وہ عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ بیوی ہے اور وہ عورت جسے آپ چند منٹوں میں متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی بیوی ہے مگر کسی دوسرے کی بیوی کی خوبیاں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی خامیاں تلاش کرنا بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اس لیے شادی نہیں کرتے شادی وہ عمل ہے جس میں دو لوگ مل کر اس رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے ویسے شاعروں کو ضرور شادی کرنی چاہیے اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی بیوی اچھی نہ ملی تو شاعری تو اچھی ہو جائے گی بیوی سے بحث میں ہارنے سے زیادہ بے عزتی والی بات ہے اس میں بحث سے جیتنا وہ خاوند کو تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی اسی لیے وہ اس کے رنڈوا ہونے کی دعا نہیں مانگے گی اپنا بیوہ ہونا قبول کر لے گی <تصفح> ویسے اگر عورت اپنے مرد سے بھی اسی اخلاق سے پیش آئے جس سے وہ اجنبی مردوں سے ملتی ہے تو اسے کبھی طلاق نہ ہو خاوند بھی اگر اسے دن میں ایک بار ایسے دیکھ لے جیسے وہ ہمسائی کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت میں دے سکتا ہوں <تصفح> اگر آپ کو آپ کسی کو شادی نہ کرنے کے بارے میں قائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دیں اور تو اور میرے دوست نے بھی دوسری شادی کے بعد توبہ کر لی کہ اب ساری زندگی دوسری شادی نہیں کروں گا اب وہ کہنے لگا ہے کہ مجھے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں بس شادی کرنے پر اعتراض ہے سارا دن مجھے یہ کہہ کر بے سکون کرتا رہتا ہے کہ شادی نہ ہوتی تو اسے کتنا سکون ہوتا اب میں بھی اس کی باتوں سے قائل ہو گیا ہوں کہ اگر اس کی والد کی شادی نہ ہوتی تو مجھے کتنا سکون اقبال کی ایک نظم لالہ صحرا یہ گنبد مینائی یہ عالم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی بھٹکا ہوا راہی میں بھٹکا ہوا راہی منزل ہے کہاں تیری اے لال اے صحرائی خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ کمر ورنہ تو شعلہ سینائی میں شولا سینائی تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا ایک جذبہ پیدائی اک لذت یکتائی اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھمر کی آنکھ دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو خاموشی و دل سوزی سر مستی و رانائی ابن انشاء اس مضمون کا عنوان ہے صدارت گجراتی ادبی منڈل کے سیکرٹری تار محمد دکھیا صاحب ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے ہم گجراتی کے مشہور ادیب حضرت غبغب گھڑیالوی کی برسی منا رہے ہیں آپ صدارت فرمائیے گا ہم نے کہا دکھیا صاحب ہم گجراتی نہیں جانتے اور غبغب غب صاحب کا نام بھی آج ہی سنا ہے بولے جی کوئی بات نہیں آج کل بہترین صدارت وہی لوگ کرتے ہیں جو موضوع کے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں ہم نے عرض کیا کہ دیکھیے ہم معذور ہیں ہماری مصروفیات ہیں ہمیں معاف کر دیجئے کہنے لگے آپ ناق گھبراتے ہیں انشاء صاحب گھبرائیے نہیں یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے موقعوں پر کیا کہا جاتا ہے آپ کہیں رکیں تو یہ بندہ لقمہ دینے کو تیار ہے یا تو میں آپ کے کان میں کچھ بتا دیا کروں گا یا آپ پانی پینے کے بہانے سن لیں یا میں پرچی لکھ کر آگے بڑھا دیا کروں گا ہم نے کہا اچھا آپ اگر مجبور کرتے ہیں تو منظور ورنہ ہمارا ابھی یہی خیال تھا کہ جناب تار محمد دکھیا نے ہمارے گلے میں گوٹے کا چمکیلہ ہار وہ ہار ڈالا جو غالباً اس سے پہلے کئی صدروں کے گلے کا ہار ہو چکا تھا اس کے علاوہ مختلف منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کے موقعے پر بھی استعمال ہو چکا تھا بعد ازاں انہوں نے ہمارے علم و فضل کی بیکرانی کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ انشاء صاحب غب غب مرحوم کے افکار اور شاعری پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اب میں انشاء صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطبہ ارشاد فرمائیں ہم نے پانی مانگا سیکریٹری صاحب نے ایک گلاس آگے بڑھایا ہم نے کہا پورا جگ چاہیے <تصفح> وہ بھی آ گیا ہم نے سیکریٹری صاحب کو ان کا فرض یاد دلایا اور پانی پی پی کر یوں اپنا خطبہ شروع کیا چاہے وہ حضرت غب غب گھڑی والوی کو کون ہے جو نہیں جانتا پاکستان کے لیے ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی سیکریٹری صاحب نے پرچی دی ان کا انتقال تو انیس سو چودہ میں ہو گیا تھا ہم <تصفح> نے کہا وہ پاکستان بننے یا پاکستان کا نظریہ پیش ہونے سے بہت پہلے انیس سو چودہ کی لڑائی میں دادِ شجاعت دیتے ہوئے کام آگئے سرگوشی میں کہا گیا ان کا انتقال ملیریا سے ہوا تھا ہم نے کہا ہم جب ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں پرچی ملی وہ شاعر نہیں ناول نگار تھے جس کو غالب کی طرح وہ ذریعہ عزت نہیں سمجھتے تھے ان کے ناولوں کی طویل فہرست پر نظر ڈالتے ہیں پھر ایک پرچی ملی ان نے صرف ایک ناول لکھا تھا چوہے دان تو جن میں سے ایک چھپا اور اس کی عظمت ہمارے دل پر نقش ہو جاتی ہے ان کے کمال فن کا اندازہ اگر کرنا ہے تو ان کی ایک نظر ان کی نظر اور آپ اپنی نظر چوہے دان پر ڈالنے پرچی ملی چوہے دان نہیں چمنستان واقعی پرچی پر چمنستان لکھا تھا ہم نہ جانے کیوں چوہے دان پڑ گئے بہرحال ہم نے پانی پی پی کر ان کے حالات زندگی کی طرف سے گریز کیا گھڑیالہ جس کی نسبت سے وہ گھڑیالوی کہلائے ایک مردم خیز قصبہ ہے پھر پرچی آئی گھڑیالہ کوئی قصبہ نہیں غبغب غب صاحب کے بزرگ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے <تصفح> یہ بات ہم نے کہا ایک مشہور نقاد نے ایک مضمون نے لکھی ہے اسے پڑھ کر ہمیں بڑی ہنسی آئی کیونکہ گھڑیالہ نام کا کوئی قصبہ گجرات میں ہے ہی نہیں اصل میں غبغب غب صاحب کے بزرگ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے یہ ادبی تاریخیں لکھنے والے لوگ بالکل ذرا تحقیق نہیں کرتے جو انٹشن چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں تو یہ بھی حضرت نذیر اخبار آبادی کی طرح خوب شاعر تھے پرچی ملی یہ یوم غبغب غب صاحب کا ہے نظیر اخبار آبادی کا نہیں لیکن افسوس ہم نے کہا یہ یوم نظیر اخبار آبادی نہیں ہے ورنہ ہم ان کی نظم نامہ کے کچھ بند آپ کو سناتے خیر ہم اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر مختصر کرتے ہیں کہ خدا نئی پود کے ادیبوں کو ان کی شاعری یا ناول نگاری یا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کی تقلید کی توفیق دے تاکہ وہ بھی آنکھیں کھول کر مظاہر قدرت کا مشاہدہ کریں جس طرح کے غبغب گپ غب صاحب کرتے تھے سیکرٹری صاحب پرچی دی غبغب گپ غب صاحب تو نابینا تھے لیکن یہ پرچی بعد از وقت آئی اس لیے ہم نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور پانی کا ایک گلاس پی کر تالیوں کے گونج میں بیٹھ گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اقبال کا صحیح مقام بھی انگریزی زبان ہی میں متعین کیا جاتا ہے اس کے لیے کسی نہ کسی غیر ملکی کو ضرور بلایا جاتا ہے اب کی یوم اقبال ایک یوم اقبال تو ایرانی کلچرل سینٹر میں منایا گیا اور ایک ہم نے اپنے علم دوست احباب کے ساتھ مل کر اپنے کلب میں منایا ہمیں صدارت کے لیے کسی غیر ملکی کی تلاش تھی خوش قسمتی سے کسی نے ہمیں ہالینڈ کے ایک نقطہ دان مسٹر ہیگ راٹر ڈیم سے ملا دیا اور وہ صدارت پر راضی بھی ہو گئے بس کہنے لگے ہم نے کہا ہم آپ کو اقبال کے متعلق کچھ بتا دیں انہیں کہا واہ اس ماہ ناز ہستی کو کون نہیں جانتا اس نے فلسفہ خود ہی ایجاد کیا تھا نا بس یہ بتا دیجئے کہ رہنے والے کہاں کے تھے ہم نے کہا سیال کے جہاں کھیلوں کا سامان بنتا ہے فرمایا مر گئے کہ زندہ ہیں ہم نے کہا آپ کی اور ہماری خوش قسمتی سے مر گئے بولے کیوں مر گئے ہم نے کہا ہم خود بھی حیران ہیں کہ ملت کو ابتدا میں چھوڑ کر کیوں مر گئے فرمایا میرا مطلب ہے کیسے مرے ہم نے کہا حکیموں ڈاکٹروں کی دوائیں کھا کر مرے لیکن آپ کو اس سے کیا مطلب آپ ان کی شاعری اور شخصیت پر کچھ بولیے کہنے لگے کہ اچھا پھر سے نام ایک دفعہ بتا ایکو, ایکو, ایکو بلال کیا تھا ہم نے کہا ایکو بلال نہیں بابا اقبال اقبال یاد کر لو مسٹر ہیگ راٹر ڈیم نے اپنی پرمقش تقریر کا آغاز ہی سیالکوٹ سے کیا اس کی وجہ شہرت بیان کی اور فمایا اقبال بھی کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں کہہ گئے ہیں آج کل تو فلسفہ خودی کی بہتات ہے بلکہ اسے دشاور بھیج کر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے لیکن یہ ایجاد شاعر نامی گرامی کی تھی اب ہم سب کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کا اجالا زمانے میں پھیلائیں جس طرح فلپس کمپنی کے بلب پھیلاتے ہیں جس کی پاکستان کی نمائندگی کا شرف اس حادثار کو حاصل ہے <laughs> یہ کمپنی صرف بلب ہی نہیں ریڈیو ٹرانزسٹر ٹیلی ویژن ٹیوب لائٹ ہر طرح کے بلب بناتی ہے اور بکفایات فراہم کرتی ہے ہم نے انہیں تو دیا کہ موضوع پر آئیں کہنے کے کہ ہاں ہاں اقبال صاحب یعنی سنا ہے ڈاکٹروں حکیموں کی دوائیں کھا کھا کر مر گئے ابھی طبی سائنس کو اور ترقی کرنا ہے فلپس کمپنی نے اس پر بھی ریسرچ کا شعبہ کھول رکھا ہے ہماری تحقیقات کامیاب ہو گئیں تو آئندہ اچھے اچھے شاعر مرا نہیں کریں گے بلکہ صدیوں ایڑیاں رگڑا کریں گے ان کی جان نہیں نکلا کرے گی اسپتالیاں بجیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بے شک اقبال سے مجھے دلچسپی ہے میں اور بھی تقریر کرتا افسوس ہال میں روشنی کم ہے اگر آپ لوگ فلپس کی ٹیوب لائٹیں ہیں ان کی تقریر کا آخری حصہ تالیوں کے شور میں ڈوب گیا ٹھیک سے سنائی نہ دیا گیا آخر میں ہمارے یہاں جو ایک ہولناک حادثات پشاور میں ہوا اس پر یہاں آپ کے پرسون جوشی صاحب نے ایک نظم لکھی ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں جب بچپن تمہاری گود میں آنے سے کترانے لگے جب ماں کی کوکھ سے جھانکتی زندگی باہر آنے سے گھبرانے لگے سمجھو کہ کچھ غلط ہے جب تلواریں پھولوں پر زور آزمانے لگے جب معصوم آنکھوں میں خوف نظر آنے لگے سمجھو کہ کچھ غلط ہے جب اوس کی بوندوں کو ہتھیلیوں پہ نہیں ہتھیلیوں کی نوک پر ٹھہرنا ہو جب ننے ننے تلووں کو آگ سے گزرنا ہو سمجھو کچھ غلط ہے جب کلکاریاں سہم جائیں جب توتلی بولیاں خاموش ہو جائیں سمجھو کچھ غلط ہے کچھ نہیں بہت کچھ غلط ہے کیونکہ زور سے بارش ہونی چاہیے تھی پوری دنیا میں ہر جگہ ٹپکنے چاہیے تھے آنسو رونا چاہیے تھا اوپر والے آسمان سے پوٹ پوٹ کر اوپر والے کو شرم سے جھکنی چاہیے تھی انسانی سبھیتا کی گردنیں سوگ نہیں سوچ کا وقت ہے ماتم نہیں سوالوں کا وقت ہے اگر اس کے بعد بھی سر اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہے انسان سمجھو کہ کچھ غلط ہے آپ کی آپ کی توجہ اور آپ کی محبت کا بے پناہ شکریہ چر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو ہندوست کی میٹی کے آسماں کا جادو کا ہندوست اردو زباں کا جادو تاکہ کا جادو سارے جہاں کا جادو